يوفون بالنظر و يخافون يوماً كان شره مستطیراً اللہ کے وہ بندے اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور روز قیامت سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیل جانے والا ہوگا اہل جنت کو یہ نعمت بے بہا اس سبب سے ملیں گی کہ وہ جن عمال سالحہ کو اپنے اوپر واجب کر لیتے تھے انہیں ضرور پورا کرتے تھے اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کی جانب سے واجب کردہ اعمالِ صالحہ کو بدرج اولا پورا کرتے تھے اور اس دن کے عذاب سے ڈرتے تھے جس کا شر زمین و آسمان کو بھر دے گا اور اسی خوف کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ہر اس برے اعمال سے کنارہ کشی کر لی تھی جو قیامت کے دن عذاب کا سبب بنتا اور وہ مسکین یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے باوجود یہ کہ ان کے پاس کھانا کم ہوتا تھا یہ مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے مسکین یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے اس مفہوم کی تائید اس کے بعد والی آیت نو سے ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلانے والوں کی بات نقل کی ہے کہ وہ جنہیں کھانا کھلاتے ہیں ان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں ہم کو تم سے اس کا نہ کوئی بدلہ چاہیے اور نہ اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری تعریف کرتے پھرو